محمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور باقی تمام سامعہ سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر اور اولاد حمسہ کا درس نمبر چھپن ہے اور آج کے درس میں جو اور اولاد حمسہ کے درست میں سے دعا تشف چل رہے ہیں دعائ تشفوں میں سے کل اس جملے پر تھوڑا ہوا تھا کہ جو مبلا امام حسین علیہ السلۃ السلام کو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو وسیلہ قرا دیا ببھی شہادت الحسین و مشقت ہاں جی کہ ابھی شہادت الحسین و مشقت اس مبارک جملے کو اور او کے ہم نے اللہ تعالیٰ کے درگر میں اپنی حاجت و براری کے لیے ان کو وسیلہ کرا دیا تھا اور بھی شہادت الحسین اور مشقت کے جملے کا مختصر ترجمہ وسئلے میں یوں منتا تھا کہ اے اللہ اے پروردگار میں امام حسین علیہ السلام کے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی بقا و سربلندی کے لیے دی جانے والی مقام شہادت قربانی اور اسی راستے میں پہنچنے والی تمام تکالیف و مشکلات اور سختیوں کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں تو میرے حاجات پوری فرمائے ہاں جی اور آگے جو ہے اور ہمیں ہر مشکلات سے ہم کو دور فرما ہمارے درجات کو بلند فرما بشا. یا ارم الرحمین بشاہ یہ بغیاں تاج حاجات یا قاجل حاجات یا کاشف المحمد یا رافن جن و یا دافی البلیٰۃ برحمت احمر رحمین پھر واسل قالل کا یہ دعا جو ہے اصل اللہ سے جو جس مانگا ہے وہ یہ چیز تھا تو یہاں تک تو کل ہم نے بتا دیا تھا اور پھر میں نے وعدہ کیا تھا شہدا کے جو ہے حجما علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو قرآن پاک نے بتا حدیث میں بہت تفصیلی بات سے قرآن پاک روشنی میں سے قرآن پاک سے ہم میں نے کل پانچ آیتیں جو ہے عطا کا ترجمہ اور لوگوں تک مقامی شہید کے بارے میں پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ شہداء جو ہے اللہ تعالیٰ کے نظر میں کیسے عظیم لوگ ہیں ان کا کیا مقام منزلہ تھے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں سورہ نسا عائد نمبر انہتر میں سکسٹی نائن میں اللہ تعالیٰ بان فرماتے ہیں جو ہے ان عظیم حیثیوں میں سے شہدا اللہ کے ان عام شدہ گروہ میں سے جو کہ انبیاء سدین اور صالحین ہیں یعنی انبیاء سدیقین کے بعد اللہ نے شہدہ کا ذکر فرمایا ہاں جی کیونکہ انبیاء اور صدقین انبیاء الہی کے تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے ان کو باقی اور دوام بانٹنے کے لیے اور ان کی حقانیت کو ثبوت کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے والی ہستیاں یہی شہدہ ہیں جنہوں نے کبھی دلیل اور لستے لال سے اسلام کی حقانیت کو بیان کیا جان کا پرواہ کیا بغیر کبھی جو ہے تیر و سنان سے انہوں نے اپنی سب کچھ اور قربان کیا اور اپنی جان جو سب سے عزیز ہوتی ہے انسان کی اسے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اس لیے قرآن پاک میں جو ہے یہ جو آپ کا حوالہ دے دیا سرح ال نسامی الحمت و میتی اللہ و رسول جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتا ہے فلاہ کہ تو یہ لوگ یا اللہ اس کے اطاعت کرنے والے کل قیامت میں جی معلین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ ان ام اللہ علیہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون لکھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے فرمات مین نبین ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں اور صدیقین اور بہت زیادہ سچ بولنے والے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والے اور تصدیق کا عملہ ثبوت پیش کرنے والے ہستیاں کیونکہ انسان جب کسی بات میں سچا ہونے سچ ہو تو اس بات کو ثابت بھی کرنے میں اپنے سب کچھ قربان بھی کر لیتے ہیں اور وہ شہدا تیسرا جو ہے شہدا جو ہمارے محالبا سے وہ سالین اور اللہ کے نیک کار بندے تو یہ امبیا صدقین شہدا سالین یہ چار گروہ اللہ نے اپنے ان عام شدہ گروہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا بہت زیادہ فضل و احسان اور و کرم ہے ان لوگوں کا جو ہے ذکر فرمایہ ان میں ایک شہدہ ہے اور فرمایا وہ حسن اللہ کے رفیقہ بندے مومن یہ لو کتنا ہی اچھا ساتھی ہے ہاں جی بندے مومن کے لیے دنیا میں بھی قیامت میں بھی یہ لو کتنا اچھا ساتھی ہے تمہارے لیے اور تو لہذا جو ہے عظیم کرمی شہید کا مقام انبیاء علیہ السلام کے مقام کے لین میں آ جاتا ہے انبیا صدین کے بعد شہدا کا درجہ آتا ہے اس کے بعد صالحین کا درجہ آتا ہے آدی سے برقع میں آتے ہیں یہ شوداخ شہید کا جو ہے جو ہی خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہیں اس کو بانٹ دیتے ہیں اور اس کو دنیا سے جانے سے پہلے جنت میں اس کا مقام اس کو دکھا دیتے ہیں ہاں جی تو پھر اس کے یہاں سے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور وہ چاہتے ہیں جتنا ہو سکے جلدی دنیا سے اللہ کے طرف سفر کرے دوسری حادث جو ہے سورہ صف میں یاد نمبر چار میں ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں شہید جو ہے اور شہدا مجھ اللہ کے محبوب بندوں میں سے اللہ کچھ لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں میں سے ایک اللہ کو پسند ہے ان میں سے ایک شہدہ ہے جن کو اللہ محبت کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں سے جناج فرماتے ہیں ان اللّہ بلزین بے شک اس بات میں کوئی شک شعبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے ہاں جی کن سے اللہ جی نے ان لوگوں سے جو یو قاتلون بھی سبھی جو اللہ کے راستے میں جنگ لگتے ہیں سفن ہاں جی صفوں میں کھڑا ہو کر قانوم اور ایسے مضبوط صحوں میں گویا کہ وہ صف جو ہے قانون بنیان و محسوس سسا پلائی ہوئی فولادی دیوار کی طرح ہاں جی وہ میدان بکھرا جاتے ہیں فولاد کے دیوار اگر اپنے جگہ سے ہٹنا ممکن نواح سے گرنا ممکن ہو تو بھی یہ اللہ کے بندے جو ہے وہ اپنے جگہ سے نہیں ہٹتے ہیں یہاں تک کہ یا دشمن پر غلبہ پال لیتے ہیں یا خود شہید ہو جاتے ہیں لیکن نراشے سے ہٹنے کی کوئی نام نشان تک ان میں نہیں ہوتی ہیں تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان چونکہ سے محبت کا وعدہ کیا عزا نگرامی آپ تاریخ سے اس چیز کو خوب جانتے ہیں کیونکہ ہم نے عالب بیت کی فضائل خدا کربلا والوں کے اتنے سنے ہیں ان کے واقعات کہ حسین مولا امام حسین علیہ السلام کے ارسا وہ ہیں جنہیں یقین تھا کہ ہم نے اس مارکے میں شہید ہونا ہی ہونا کیوں کہ اس طرح دشمن کے تعداد جو ہے دشمن لاتداد ہے جس طرح مورخی نے لکھا کسی نے ستر اسی ہزار تک لکھا ہے لیکن کم سے کم تعداد جنہوں نے لکھا ہے وہ تیس ہزار کے لشکر کے تعداد لکھا تو ایک طرف تیس ہزار کے لشکر ہو اور ایک طرف ستر نفر ہو تو ستر نفر جو ہیں ہاں جی ستر نفر تیس ہزار کے کیسے مقابلہ کریں گے کو ان میں سے بچنے کا کیسے چانس ہو سکتا ہے لیکن ان میں سے ایک دوسرے پر شہید ہونے میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا ہاں جی غلام جو ہے آقا سے پہلے شہید ہونا چاہتے ہیں آقا بولتے ہیں نہیں مجھے غلام سے پہلے باپ بیٹے سے پہلے شہید ہونا چاہتے ہیں بیٹے باپ سے پہلے شہد ہونا چاہتے ہیں ہاں آن جی انصار معاجرین اور جو ہے ماحسین کا اعصاب جو ہے جب جوانہ جو جو بن عاشم سے پہلے شہید ہونے کو پل چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہی نہیں شعر کرتے ہیں لیکن عباس مولانالمدار عباس جو ہے جوانا نے عاشم کو بولتے ہیں فرماتے ہیں بھائی ہمیں ہم نے پہلے شہید ہونا ہے ہاں جی اس انصاف پر ہم نے شہید تونے میں مبحل کرنا ہے تو عظین گرم یہ عجیب سا جو ہے استقامت ہے علامہ حسین علیہ السلام علیہ کے اصحاب کا جس کا کائنات میں کوئی نظیر ہی نہیں ملتا کوئی نظیر نہیں ملتا اور دوسری جو ہے شہادت کے اور قربانی کے اور جانصاری کا دوسرا واقعہ نہیں ملتا ہاں جی کہ ہر ایک جو ہے دوسرے پر اس میدان میں شہید ہونے میں پہل کرنے میں ہر ایک دوسرے پر سبقر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عظہ نگرامی کے جو ہے اس لیے جو یقیناً کر بلا کے شعدہ امام حسین اور آپ کے جو اصاب و انصاف انہوں نے بنیاشم اور اسعد امام حسین جو ہے اس آیت کے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہونے میں کوئی شک بہ نہیں مولما حسین اپنے اصاب و انصار پر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان شبِ عاشر میں ان لم من صاب ولا صابی والا ابل عدین ابلوا اوسلم البیطین ان جی میں نے میرا احصاب جیسا کوئی با وفا اصحاب نہیں دیکھا اور نہ میرا اہل بیت جیسا نہیں کرنے والا کوئی اور جو ہے خاندان و اہل بیت میں نے نہیں دیکھا اور یقیناً وہ فخر کے لائق ہے اس کے بعد شرعیہ بقرا نمبر چوبن میں اللہ رماتے ہیں ولا تقول یہ لوگوں مت کا علمۂغت الفی صبی اللہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں اموات ان کو تم مردہ تک مت کا بلآیون بلکہ وہ لوگ اللہ کے حضور میں زندہ ہیں ولا لا اللہ لیکن تم ان کی زندگی کو اندرا نہیں کرتے اس میں اللہ نے ان کے لیے جو اللہ شہر کو مردہ کہنے سے منع کیا ہاں جی اس کے بعد والے آیت میں تو اللہ فرماتے ہیں نہ صرف گم مردہ مت کہو بلکہ مردہ کے مردہ مت سمجھو گمان بھی نہیں کر رکھے وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ فرمائے ہاں جی تو اس کے بعد والے آیت جو ہے سرہ نسا کے عید نمبر چوون ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کے آجر کو قبائن فرماتے ہیں اور آلی نمبر چوہتر ہیں فرماتے ہیں وما یقت وم یو قاطل ففی سبین اللہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ایقلو یا شہید کیے جاتے ہیں وہ او یا غالب آتے ہیں دشمن پر دونوں سے بن جاتے ہیں یا شہید بنتے ہیں دونوں صرطوں میں خاص و نورتی ہی اجرا ناظم تو ہم اس کو ضرور ہم اس کو عجر عظیم سے نواز دیں گے تو شہدا وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا جان میں عظیم کا وعدہ شہدا کے لئے اللہ نے وعدہ فرمایا تو یہ شہید کا درجہ شدہ کا درجہ کوئی معمولی وعدہ ہاں جی مقام نہیں ہے اللہ نے قرآنِ پاپ میں ایک آدمی نہیں ہے متعدد آیات نے ان کو ان کو تمجید فرمایا ان کے مقامِ منزلت سے انسانیت کو آگاہ کیا اور شرح عالم نانگ نمبر انہتر اور اکا ستر اکہتر میں جو ہے شہید کے درجگان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں وَلّ تحصن اللہ قطل فی صبل یہ لوگوں شہید مردہ کینا تو شورو تم لوگ جو ہے ہرگز گمان کرو ہرگز ہرگز انہوں نے تاخیر تھاینہ ہرگز تم لوگ گمان کرو ان لوگوں جو شہید کیے گئے ہیں قتل کیے گئے ہیں تو شہید الفی اللہ کے راستے میں جن کو قتل کیا گیا ہے ان کو تم مردہ گمان بھی کرو ہاں جی مردہ المردہ گمان نہ کرو بل بلکہ وہ زندہ ہے ان رب بنا اپنے رب کے پاس یورزکون اور انہیں رزق مسلسل ملتا رہتا ہے اللہ تعالی سے مرزار کا سیکا یورزکون رضگا ہمیشہ مستا وہ انتقال مندارے اندار ایک جگہ سے دوسرے جگہ میں ٹرانسفر ہوا اس طرح تباسر میں لکھا ہے اور خوشن تفصیر نمونہ میں بھی یہ لکھا ہے کہ اصاب جنگ و اہوت جنگ بدر کے شودا جو ہے اس طرح احود کے شودا یہ لوگ شہید ہو گیا تو انہوں نے شہادت کو واضح میں رتبہ پایا رتبہ دیکھا تو انہوں نے اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ ہمیں دھونے میں دوبارہ بھیجے دوبارہ بھیجے ہم پھر اور جان لڑیں ہم اور سے دوبارہ شہید ہو جائیں تو اللہ نے فرمایا یہ تو میرے سنت نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ ان کو موت کی تکلیف دکھائیں ہم تو اللہ تو فرمایا اللہ پھر تو ہم یہاں جس آرام مراحت راحت میں ہیں ہمیں تو نے جو نعمتیں عطا کیا ہم جس خوشی میں زندگی گزاریں اس سے مومنین کو آگاہ کریں ان کو ممنن کو آگاہ کریں تو اللہ تعالی نے جو ہے ان کی حالت اور قرآن پاک میں ان کی اس سفارش کو اس گپتا کو اللہ نے قبول فرمایا اور اس کو جو ہے اللہ تعالی نے اس صلاح عمران کے میں مختصرا ہم تک باخبر کیا تو اللہ ان کے اندرونی حالت بیان کریں ان کی طرف سے ممنوں کو پیغام جو انہوں نے بھیجا ہے وہ اللہ نے قرآن میں لایا فرماتے ہیں اللہ ان کی حالت بیان کریں فری ہی نہ بیما تحم اللہ من فضل یہ شدہ خوش ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس اور وہ خوشخبری سناتے ہیں اور وہ خوشخبری دیتے ہیں بشارت سناتے ہیں بشارت دیتے ہیں للذین بالذین ان لوگوں کو المٰ اللہ وحم بنخل وم جو ابھی ان کے پیچھے ہیں اور ابھی ان سے مذاق نہیں ہوا ابھی زندہ ہیں شہید نہیں ہوا ہے جو مومنین زندہ ہیں ان کو وہ خوشخبری سناتے ہیں خوشخبری یہ سناتے ہیں اے اللہ کے نیک بندو ہاں جی کہ اللہ علیہ جس طرح ہمارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے تمہارے لیے بھی کوئی خوف نہیں ہے اللہ ایک نہیں ہے کوئی خوف تمہارے اوپر ان پر جو ہے ہاں جی کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے وہ اللہ اعظم اور نو غمگین ہوں گے ہاں جی وہ بشارت دینے رہے ہیں نہ ہمارے لیے کسی ان کے خوف اور غم ہے اور نہ جو ہمارے بعد تم لوگ جائیں گے تمہارے لیے کسی کسی ان کے خوف اور غم نہیں ہے لہٰذا جو ان کو بھی شہادت کے لیے وہ لوگ ترغیب دیتے ہیں ترغیب دیتے ہیں اور یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں عظیم مرتبہ ہے وہ خود بھی خوف ہیں اور فرمائے فری وہ خوش ہیں جو کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے وہی استاب شرون اور وہ بشالت دیتے ہیں بل عظین ان لوگوں کو جو علامہ اللہ کو بہیم انخالفی جو ابھی ان سے مول نہیں ہوا ہے وہ اب دنیا میں ہیں اور ان کے پیچھے ہیں اور ان سے وہ یہ بشالت کیا دیتا ہے یہ دیتے ہیں اللہ خوف علیہم علامیہ حضران کی ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے یہ استاف اور وہ بہت خوش ہیں بے نعمت میں اللہ اللہ کی طرف سے ملنے والے نعمتوں پر وہ حضرت اس کے لطف کرم ون اللّہ علیہ واضح المومن اور اللہ تعالیٰ حرگ مومنین کے جو ہے نیک امر کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا اس طرح ان کی طرف سے یہ بشارت کی آیات جو دنیا میں آج ہاں جی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب وصار جو جان بھشانی کر رہے تھے ان کو یہ بشارت دے دیا جنگ ہاں جی بدر کے جو غازیان ہیں ان کو یہ بشارت دے دیا جو غازی شہیدوں کی طرف سے غازیوں کو تو آ جان کریں یہ مختصر چار پانچ ہاتھیں جو میں نے آپ لوگ تک پہنچا دیا تو ان آیات مجیدہ کی روشنی میں شہید کا مقام منزلہ جانے ہیں تو یہ شیعید مقام منزلہ تو عام شدہ کا ہے اما مقام مولا امام حسین علیہ السلام تو صحیح آپ تو سید و شدہ ہے آپ کے مقام منزلہ منزلت یقیناً جو ہے ہماری فہم آل سے کو سندور ہیں کیونکہ ہم جیسے ناقص جو ہے سید و شدہ امام حسین علیہ السلام کے رفیع مقام کا ہم کیسے ادراک کر سکتے کر سکیں گے لہٰذا جو ہے زمین اور آسمان اور ہر چیز بر بر کے تاقع میں قیامت درود و سلام ہوں تمام شہدان راہ خدا پر خصوصاً سید شہدا مولا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے آوان و انصار نے کربلا پر کہ وہ شہدا ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنے خون سے ہاں جی آویاری حرما کر دین کے دین الحیق و بھانجیں دوام بادشاہ اور دین کے حقیقی تعلیمات ہم تک پہنچایا تو یہ اس چیز کا حق رکھ دیں کہ ہم ان پر درود بھیجیں سلام بھیجیں ان کا تعظیم کریں ان سے محبت و مدت کا اظہار کریں عقیدت کا اظہار کریں کیونکہ یہ خود ایک بہترین عمل صالح ہے ذہنی میری دعائیں اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے شہداذ سے محبت و معدت عقدت رہنے کی خصاً شودا کربلا سے محبت محد عقدت رہنے کی توفیق عطا کریں ہاں جی اور ان کے غم میں رہنے کے ہمیں توفیق عطا کریں اور جو ہے ان کے کربلا کے جو عظیم قربانی کو حیات کو ہمیشہ نو انسانی کی ہدایت کے لیے ہمیشہ باقی رہنے کے ہمیں تو اسی عطا آخر آ مہینہ رب